بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام, نام سے شروع بہت مہربان یو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ينزل المر اندی انح علا ان پتم أن اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو برتری ہے اسے ان شریکوں سے ملائکہ کوئی ایمان کی جان یعنی وہی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا, اتارتا ہے کہ در سناؤ کہ میرے سوا, میرے سوا کسی کی بندگی, بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو شری کو خن پل سر مطل پہ نم پی ہپو من کیوں اس نے آسمان اور زمین سجا بنائی وہ ان کے شر ہے اس نے آدمی کو ایک متھلی بون سے بنایا تو جبھی کھلا جھگڑا میں ہے اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور من پاتے ہیں اور ان میں سکھاتے ہو <تحملوا> إلى لم تكونوا بشق الأنفس إن ربكم اور تمہارا ان میں جمجن ہے جب, جب, جب انہیں ان ان شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے چھوڑ ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر اب مرے ہو کر بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے قصد ومنها جائر شاء اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کی پسوار اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑی ہے <تص pim 182> اور چاہتا تو تم سب کو راہ کا ضلع اللہ تم من شو منو شجاؤ پی تیم پیر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی تارا را را را اس سے تمہارا پینا ہے اسے درخت جن, درب درب درب جن درب سے چراتے ہو اس پانی سے تمہارے, تمہارے لیے کھیت ہی گاتا ہے اور زیتون اور, دروز اور, دروز خجور اور ہر قسم کے پھل بے شک شان ہے تل ق اور اس نے تمہارے لیے مسخر کی رات اور دن و سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں مندوں کو اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا گیا رنگ برنگ برن بے میں شانی, شانی ہے یاد کرنے والوں کو وہ لکم بس وَتغل فلك فيه فضله اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسفر کیا کہ اس میں سے تازہ دوش کھاتے ہو, ہو اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیز کا چلتی ہے اور اس لیے کہ تم اس کا پھل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنبَتَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَظْلِمُ كَمَن لَّا يَظْلِمْ أَفَلَا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وی لو نیلو سون اور اس کے زمین میں لنگر دالے کی زمین بلندر دادی کہیں میں لے کر نقابی اور ندیاں اور رستے کہ تم رام پاؤ اور علامتیں اور ستارے سے راہ پاتی ہیں تو کیا تو جو بنائے بنا وہ ایسا ہو جائے گا جو, جو, جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بے شک اللہ, اللہ بخشنے بخشن والا بخشن مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے اور اللہ کی اخبار جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے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 تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ممکن ہیں اور وہ مغرور ہیں فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ مغروروں کو پسند بند کر مارتا وہ ادا ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أنا ساء ما اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا کہیں ابنوں کی کہانیاں ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہانت سے گمراہ کرتے ہیں سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں فَخَرَ مِن فرقِهِم مِن حَيْتُ لَا <يَشْرُون> بے شک ان سے اگلوں نے فریق کیا تھا تو اللہ نے ان کی چنائی کو نیو سے لیا تو اوپر سن پر چھجر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہیں تھی